اور بے شک ہم نیموسا کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگت کومیں ہلاک فرما دیں جس میں لوگوں کے دل کی انکھے کے ولنی والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصب مان